شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز اب نصاب تعلیم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ نصاب تعلیم بڑا اونچا نصاب ہے رب سورت قدر کا بالعلت نصاب تعلیم کے بعد کس کا عظمت نصاب کا بیان ہے خلاب س عظمت قرآن فضیلت للاۃ القدر اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عظمت قرآن یہ کس کی تعظیم ہے جی نصاب تعلیم کی عظمت بے شک اتارا ہم نے اس قرآن کو لالت القدر کے اندار جانتے ہو لالت القدر اور کس چیز نے جتلایا تو اس کو کیا ہے لالت القدر یہ استفام تخفی تقفیمیا ہے عزت کے لیے تفخیم کے لیے لیلت القدر خیر من الف الفشہر یہ فضائل لیلت القدر ہے فضیلت نمبر یہ ہے کہ لیلت القدر بہتر ہے ہزار مہینے سے اے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ لیلت القدر کی عبادت ہزار مہینے کے برابر ہے برابر نہیں اس سے کیا ہے بہتر اچھا فضیلت نمبر ایک آ گئی تنزل الملائکت فضیلت نمبر کتنی دو اترتے ہیں فرشتے اور خاص کر جبریل علیہ السلام بیچ اس کے اسی لال تلق کے اندر سات حکم رب اپنے کے من کل عمر ہر عمر خیر کو لے کے ساری رات جبریل فرشتے گشت کرتے ہیں جہاں اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں نا ان میں شامل ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ کتنی فضیلتیں آ جی دو تنزر و فضیل دو سلام الفضیل النبر تین اس کی ترکیب یہ ہے کہ سلام الحیا اس سلام خبر مقدم ہے ہی کیا مبتدا موخر ہی سلامن یہ رات جو ہے سلامتی ہے سرا پر سلامتی ہے رات کتنے تک حتیٰ مطلع فجر طلوع فجر تک سلامتی رہے گی ساری رات اللہ کے فرشتے رہتے ہیں بعض بعض علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے نک کا باد القو کہ کتنی حرف ہیں جی نو ہیں اور کتنی دفعہ لال قدر کو تین دفعہ لوٹایا گیا نو کو تین دو کتنی ہو گئے جی نو تریا ستاوی شہید اسلام ڈاٹ کام